کل بات چل رہی تھی کہ وہ طلاق والی عورت اس کو شوہر نتی طلاق دی ہیں اور عدت گزار رہی ہے کیا دن کے وقت گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں تو ایم ایس ثلاثہ کے نزدیک نکل سکتی ہے ان کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی اور احناف کے نزدیک نہیں نکل سکتی اور ان کی دلیل قرآن حکیم کا عام ہے وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَيَّئِنَ مُبَيِّنَا اور دوسری دلیل احناف کی قیاس کا تقاضا قیاس بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو کیونکہ جس کا شوہر مر گیا ہے وہ اپنے اخراجات گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے سے نکل نہ اس کی مجبوری ہے جبکہ جو طلاق والی عورت ہے ذمہ ہے حدیث کا ایک جواب یہ آ گیا تھا کہ یہ حدیث اس وقت کی ہے جب اللہ رب العزت نے عدت کے احکام نازل نہیں فرمائے تھے جب احکام نازل فرما دیے تو یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت رضی اللہ خالہ نے شاید کھلا لیا ہو اس بات پر کے جو عدت کا نفق ہوگا وہ مجھے نہ دینا وہ میں خود ہی کر لوں گی وہ خرچہ میں خود ہی برداشت کر لوں گی اس بات پر مجھے صلاحی ہو سکتا کھلا لیا ہو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کی اجازت دی ہو اور ایسی صورت میں احناب کے نزدیک بھی ایسی عورت نے اگر کھلا لیا ہو تو وہ بھی گھر سے نکل سکتی ہے جائز ہے اس کے لیے گھر سے نکلنا تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے اور آپ کا فتویٰ بھی اس کے خلاف ہے نے یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ نقل کیا ہے کہ ایسی عورت گھر سے نہیں نکل سکتی طلاق والی عورت گھر سے جن کے وقت نہیں نکل شاید آجا کے دیکھئے وعنی المصور ابن مخرمتا ان سبیعت الاسلمیتا نفست بعد وقات زوجها بلیال فجاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فستأذنته ازن فست ان تنتح فعزن لها فنکحت فنکحت فنکح حضرت مصور ابن مخرمہ حضی اللہ تعالی عنہ یہ راب ہے یہ کہتے ہیں الاسلمی صوبیا یہ حارث کی بیٹی ہے حبیلا اسلم اور ان کے خاون کا نام بن خولا شوہر کا نام کا انتقال حجت البار والے سال کے اندر اور یہ صبیا تصویر ہے اچھا جی تو یہ بعد وفات ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا ان کے شوہر کے وفات کے چند دنوں کے بعد النبی صلی اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور تاذنت ہوں اس نے اجازت مانگی دوسرے نکاح کی اجازت مانگی انتن کے ہاں فاذن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی دی فنا کا حق انہوں نے نکاح کر لیا معلوم ہوا کہ لکھا ہے کہ اگر شوہر پوت ہو جائے یا طلاق دے دے اور اس کے بعد اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ عزت سے نکل جاتی اس کا ختم ہو جاتا ہے اس کے لیے دوسرا نکاح جائز ہو جاتا ہے اگر کی یہ ولادت و وفات یا طلاق کے تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ ہو لیکن احناف کا مذہب یہ نہیں ہے بلکہ احناف کا مذہب آپ نے خدوری میں پڑا تھا کہ ابآد الاجلین جب دو عزت جمع ہو جائے اس میں سے جو ابعاد ہوگا جس کی مدت زیادہ ہوگی وہی عورت کی عدت ہوگی عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت جاءت امراته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها حنقت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضی اللہ تعالیٰ نها سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی وسلم خدمت میں حاضر ہوئی کہنے لگی یا رسول اللہ میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے وہ خدشت کا تعین اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے اپنکھا تو کیا میں اس کی آنکھوں کو سرما لگاؤں فقال رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں تو یہ دو مرتبہ یا تین مرتبہ پوچھا صلی اللہ مطلب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دس دن ہیں فقد اور جبکہ کے ایام میں یعنی بیو بیوا عورت سال کے ختم ہونے پر تھی سال ایک سال سال ہوا بخاری اور مسلم کی دوسری روایت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ میں بل بارا کی تصویر پوچھی گئی کہ کیا مطلب ہے اس کا فرمایا کہ جس بیوی کا شوہر فوت ہو گیا تو وہ ایک فن کمرے کے اندر انتہائی تنگی کے ساتھ ایک سال گزارتی اس کے بعد جب نکلتی تو اونٹ کو رمی کر کے عزت ختم کر دیتی اب رمی اس کی کئی تفصیلیں کی گئی ہے ایک تفصیلی یہ ہے کہ بطور تفاول کے رمی کرتی اب یہ حالت اس کے دوبارہ نہیں ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ کا یہ جو ارشاد ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے یہ کیوں فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے دین آسانی کا نام ہے آسانی کے ہے جیسے زمانے جاہلیت میں ایک سال عدت ہوا کرتی تھی وہ بھی اتنی سختیوں کے ساتھ اسلام نے صرف چار ماہ دس دن عدت رکھی ہے اور پھر جاہلیت کی طرح اس میں سختیاں بھی نہیں ہیں گھر کے اندر بند کمرے میں اور پھر بند کمرے سے نکل کر رمی بھی نہیں کرنی پڑتی اب یہ جو وفات والی عدت ہے اس میں عورت سرما لگا سکتی ہے یا نہیں اس میں مذہب نمبر ایک یہ ہے کہ کسی صورت میں سرما نہیں لگا سکتی یہ مذہب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دوسرا مذہب یہ ہے کہ ازر کی حالت میں رات میں لگا سکتی ہے دن کو نہیں لگا سکتی یہ مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا اور مذہب نمبر تین یہ ہے کہ بغیر عذر کے جائز نہیں عذر کی حالت میں جائز ہے دن میں بھی جائز ہے رات میں بھی جائز ہے یہ مذہب ہے امام مالک اور امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ تھا کہ کسی صورت میں جائز نہیں ان کی دلیل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ان کی آنکھوں میں تکلیف کی عذر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تو معلوم ہوا کہ عذر کی حالت میں بھی جائز نہیں جبکہ نبی احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرائم سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ یہ مرض اتنا سخت نہیں ہے اتنا شدید نہیں ہے جس کے لیے سرمے کی ضرورت ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا وہ کسی خاص سرمے کی وجہ سے منع کیا یہ سرما نہیں لگانا وہ سرما جو جس کا مقصد عظیم ہوتا ہے خوبصورتی پیدا کرنا ہوتا ہے ان میں سے ایک واضح قرینہ موجود ہے کہ حضرت ام سلم رضی اللہ تعالیٰ سے ایک موقع پر یہی مسئلہ پوچھا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے شدید مرض کی صورت میں اجازت دی ہے وعن وزینب بنت باللہ الاخر نبی صلی اللہ و حلال نہیں ہے کسی عورت کے لیے جو اللہ کے دن پر اور ایمان لے کر آئے سوگ کرے اد تک کا معنی سوگ کرے میت کے اوپر 100 کا 30 نیلین 3 راتیں دن سے اد سے زیادہ الا علی زوجین 14 شهر و 10 مگر بیوی کے وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی عیدت گزارے گی شوہر کے گھر کے اندر <تصفح> <تصفح> مصبوخا اور نہ کپڑے پہنے ایسے کپڑے جو رنگین ہو رنگے ہوئے ہو زینت والے کپڑ والا تک کا لو نہ خوشبو لگائے اللہ ادا فہور البتہ جب وہ پاک ہو جائے حیث ہے تو تھوڑا سا پست یا ازبار اس کی معمولی سے خوشبو استعمال کر لے خوشبو کا نام ہے پست اور ازبار چلیے جی آپ ان شاء اللہ چل بات سمجھ